اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادارہ صاحب کی جانب سے پیش خدمت ہے استاد احمد فاروق فضہ اللہ کا سلسلہ دروس حدیث با انوان توہید باری تعالی دس من درس الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلیٰ علیہ وصحبہ وذریتی اجمعین فرماباد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے منوحد اللہ جس کسی نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا یا اللہ کی توحید میں قائم رہا یا اللہ کو یکتا جانا منواہد اللہ تعالیٰ و کفرہ بیماٮٔ و بدو جس کسی نے اللہ کو یکتا جانا اور اللہ کے سوا جس جس کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کیا ہر و ممالح و تو اس کا مال و جان حرام ہو گئی یعنی محترم ٹھہری وہ اللہ اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے اسند احمد کی غالبن روایت ہے صحیح حدیث ہے حدیث ہمارے سامنے یہ بیان کرتی ہے کہ جس کے اندر یہ بنیادی صفت پائی گئی کہ اس نے لا الہ الا اللہ کا تقاضا پورا کیا من منوحض اللہ تعالیٰ وکفر یعبد من ابدمندون کلمہ یعنی دونوں اجزاء پر مشتمل ہے ایک اس چیز کا اثبات کرنا اور ایک چیز کی نفی کرنا اس بات اس چیز کا کہ اللہ یکتا ہے اور اللہ پر اللہ کی ذات و صفات سمیت جیسا اللہ کی کتاب نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے بیان کیا ویسا ایمان لے کے آنا تو اس کو توحید کہتے ہیں توحید کو تسلیم کرنا یہ ایک جز ہے کلمہ کا اور کلمہ کا دوسرا جز جو ہے وہ انکار پہ مبنی ہے اللہ کے سوا باقی ہر ایک کی عبادت سے انکار کرنا اور کسی کو اللہ کی صفات میں یا ذات میں شریک نہ ٹھہرانا تو جس کسی نے یہ کیا تو ہم نے پہلے جو عادیث پڑھی اس کے اندر یہ ذکر آیا کہ آخرت میں کیا ثمرات نکلتے ہیں توحید پہ قائم رہنے کے اور شرک سے اپنے آپ کو بچانے کے اور جنت میں داخلے کی کنجی ہے وہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے وہ لیکن دنیا کے اندر بھی اس قلمے پہ ایمان لانے کے کچھ نتائج نکلتے ہیں اس میں سے ایک نتیجے کی طرف اس حدیث نے اور اہم ترین نتائج میں سے ایک کی طرف اس حدیث نے اشارہ کیا کہ جس نے یہ تسلیم کر لیا لا الہ الا اللہ کو صدق دل سے تسلیم کر لیا اس کا قرار کر لیا تو ہر مال ہوں و دم تو اس کا جان و مال جو ہے وہ حرام ٹھہرا تو یہ محض یہ کلمے پہ ایمان لے آنے سے انسان کی جان بھی محترم ہو جاتی ہے اور اس کا مال بھی محترم ہو جاتا ہے دوسرے مسلمانوں کے لیے اس پر ہاتھ ڈالنا حرام ہو جاتا ہے وہ حساب ہو اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے یعنی اسلام لانے کے بعد جو اس سے غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئیں ان کا حساب پھر اللہ کے ذمہ ہے جب تک کہ الا اللہ کا یہ عہد نہیں توڑتا ہے تو اس وقت تک ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا کہ یا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ وہ اس کے جان و مال کے اوپر ہاتھ ڈالنے والے بنے تو دوسری روایت میں اس طرح آتا ہے اسی سے مشابہ حدیث میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر تو القاتِ الناس مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کے خلاف قتال کروں حت عش اللہ الہ اللہ یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں و محمد رسول اللہ اور گواہی دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وہ تُزکہ اور زکوٰۃ ادا کریں یقینی صلی اللہ و تُزکاء اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں فَإِذَا فَأَلُوا ذَلِكَ أَشْرَمُ مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ اگر انہوں نے ایسا کر لیا اللہ اللہ کو تسلیم کر لیا اور اس کا جو کہ جو عملی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا شروع کر دیا نماز اور زکوۃ جس کے سب سے بڑے مظہر ہیں دین کو تسلیم کر لینے کے اور اللہ کی علوہیت کو ربوبیت کو مان لینے کے جس نے یہ کر لیا اصمومنی دماغ انہوں نے اپنے جان و مال مجھ سے محفوظ کر لیا ان کے خلاف قتال نہیں جائز تو اللہ بحق الاسلام سوائے اسلام کے حق ہے یعنی اگر اسلام لانے کے بعد خود انہوں نے اسلام کے کسی ایسی مخالفت کا ارتقاب کیا جس پہ شریعت نے کوئی سزا مقرر کی ہے اس نے چوری کی تو مسلمان رہے گا وہ لیکن جو چوری کی سزا ہے اگر اس نے نصاب کے بقدر مال چوری کیا تو اس کا ہاتھ کٹے گا اسی طرح اگر وہ شراب پینے کا مرتکب ہوا تو کوڑے اس کو لگیں گے یعنی اسلام کا حق ادا کرنے میں جہاں کوتاہی ہوگی تو جو سزا اسلام نے مقرر کی ہے وہ وہ پھر بھی اس کے اوپر نافذ کی جائے گی یہاں تک کہ اگر اس نے قتل کیا تب بھی وہ قتل نہ حق کیا تو مسلمان تو رہے گا لیکن اس کو وہ سزا دی جائے گی کے ساتھ اس سے لیا جائے گا اگر اولیاء جو ہیں ولی جو ہیں اس کے وارث جو ہیں مقتول کے اس نے اس کا مطالبہ کیا تو یہ حدیث مبارکہ جس سے ہم نے بات شروع کی وہ یہ بتاتی ہے ہمیں کہ اسلام لے آنے سے اور توحید پہ قائم رہنے سے جو دنیا میں سب سے بڑا اثرات مرتب ہوتے ہیں ایک انسان پہ اس میں اہم ترین چیز یہ ہے کہ اس کا جان و مال محفوظ ہو جاتا ہے تو اس میں ہم میں سے ہر ایک کے لیے اور اس پورے معاشرے کے لیے بطور معاشرہ سوچنے کا مقام ہے کہ یہ حرمت کا کسی انسان کی خون اور کسی کے مال کی حرمت کا بنیادی پیمانہ ہے اور یقیناً ان حکمرانوں کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے فوج میں اور پولیس میں موجود لوگوں کے لیے سوچنے کا یہ مقام ہے کہ محض اس بات پہ یعنی چاہے وہ سالے مسلمان نہ بھی ہو چاہے وہ کوئی مجاہد نہ بھی ہو چاہے وہ کوئی عالم نہ بھی ہو چاہے وہ کوئی اپنی زندگی میں پابند شرح نہ بھی ہو بس وہ توحید پہ قائم ہے اور شرک سے اپنے آپ کو پاک رکھا ہوا ہے میں اس وجہ سے اس کا جان و مال پہ ہاتھ ڈالنا حرام ہے تو جو ادارے بطور ادارے کام ہی یہ کر رہے ہیں کہ ان, ان, ان وہ اپنے منہ سے اعلانیاں کہہ رہے ہیں کہ ہماری ترجیح اول ہے ہی ملک کے اندر جنگ کرنا اور ملک کے اندر اپنی قوت کو کھپانا جیسا کہ سال کے آغاز میں آ, اعلان کیا ہے پاکستان کی فوج نے اور جیسا کہ اعلان کیے بغیر وہ سالوں سے بلکہ شاید دہائیوں سے کرے چلی آ رہی ہے یہی کام اور جیسا کہ ہماری پولیس اور دیگر سیکورٹی اداروں کی عرصے سے یہی ترجیح اول ہے کہ جو دین کا نام لیتا ہو وہی ان کے سب سے زیادہ نشانے پہ ہے چوریوں ڈاکوں جرائم کی وہ سرپرستی کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کا نام لینے والوں اور اللہ کے دین کو زمین پہ نافذ کرنے کا مطالبہ کرنے والوں کا خون اپنے لیے حلال جانتے ہیں تو یہ سوچنے کا مقام ہے ان کے لیے کہ ان سارے جرائم کا کیسے جواب دیا جائے گا جن لوگوں کے کی سری اجازت سے جن کور کمانڈرز کے احکامات سے یا کور کمانڈر کانفرنس میں بیٹھ کے جو خاموش قسم کی تائید انہوں نے کی اس سے یہ سارے جرائم ہوئے جن کی وجہ سے پاکستان کی ایئر بیسز امریکہ کے لیے مسخر ہوئیں پاکستان کی فضا امریکہ کے لیے کھلی پاکستان کے پاری امریکہ کے لیے کھلے اور لاکھوں افغانی بھائیوں کو شہید کیا گیا بہنوں کو شہید کیا گیا وہ اس میں سے ایک کے خون کا کیسے جواب دیں گے اسی طرح وہ لوگ کہ جن کے احکامات پہ قبائل میں آپریشن ہوئے یا جنہوں نے ان آپریشنوں میں شرکت کی یا جنہوں نے ان آپریشنوں کو میدان میں آپریشنل سطح پر آ کر ان کی کمان کی یہ سارے لوگ اللہ کو جا کر اس ایک خون کے قطرے کا کیا جواب دیں گے جبکہ کہ یہ سری حادیث خون بہانے کو حرام قرار دے دی ہیں اور وہ بھی اسی طرح اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے وہ ایئر مارشل جن کے احکامات کے اوپر قبائلی علاقہ جات میں عام آبادیوں کو نشانہ بنایا گیا ایک دفعہ دو دفعہ چار دفعہ ہوتا تو ہم بھی کہتے کہ ہاں یہ اتفاقاً ہو گیا غلطی سے میزائل گر گیا لیکن جب آپ کو ایک باقاعدہ پیٹرن نظر ہے ایک پورا ترتیب سے نظر آئے کہ آبادی در آبادی کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور یہیں بھی بات نہیں رکتی پھر اللہ کے گھروں کو اور یہ بھی ایک دو چار چھ کی بات نہیں ہے بلا مبالغہ سینکڑوں مساجد و مدارس کو قبائلی علاقہ جات ودرستان سے لے کے سوات تک شہید کیا گیا جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جن کو ہم نے سکھا لوگوں کی زبانی سنا تو جن کی تصاویر اور جن کی ویڈیوز ہم تک پہنچیں ان سارے مساجد کے کے گنانے کے جنہوں جن نے حکم دیے اور جو پائلٹ اڑے اور اڑ کر انہوں نے اس کے اوپر بمباریاں کیں اور جن چاہے ہیلی کاپٹروں کے پائلٹ ہوں یا جہازوں کے پائلٹ ہوں وہ دو چار چھ آٹھ لوگ نہیں ہیں اتنی سینکڑوں مساجد گرانے کے لیے بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہے کہ وہ اس کام کے اندر ملوث ہوں تو تب جا کے اتنی تباہی مچتی ہے جنہوں نے بھرے بازاروں کے اوپر جیسے مکین بازار کے اوپر سروغہ بازار کے اوپر آکر کر میزائل گرے جب کہ وہ لوگوں سے بھرے ہوئے تھے جنہوں نے ان کے اوپر میزائل گرائے تو وہ اللہ کو جا کے اس خون کے ایک قطرے کا کیا جواب دیں گے جو گھروں کی دواہیاں جو مال کی تواہیاں مسلمانوں کی اس کے نتیجے میں ہوئیں اس کا کیا جواب دیا جائے گا تو یہ بہت بھاری سوالات ہیں کہ جو آخرت کے دن جن کا جواب دیا جانا ہے اور حدیث میں اس طرح آتا ہے یقیناً ہر مسلمان کے لیے ہر مسلمان کے لیے جو ہے وہ سوچنے کا مقام حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن یجی المقتول مقتول آئے گا اس حال میں کہ اس نے اپنے سر کو اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا ہوگا اور اس کی رگوں سے خون جاری ہوگا ابل ابل کر باہر نکل رہا ہوگا اور وہ اللہ کے عرش کے سامنے آ کر کھڑا ہوگا اور کہے گا یا ربی قاتل کی طرف اشارہ کر کے کہے گا کہ اے میرے رب صلاحذہ اس سے پوچھ لیما فیمہ قتل اس نے کس جرم میں مجھے قتل کیا تھا تو جو یہ اتنا بھاری سوال ہے یعنی اللہ کے عرش کے سامنے کھڑے ہو کے کسی سے یہ سوال کر لیا جائے اور اس نے وہ قتل نا حق کیا ہو تو ایک قتل کا جواب دینا وہاں مشکل ہو جاتا ہے ایک قتل میں شرکت کا جواب دے جانا براہ راست نہ بھی ہوں اس میں آپ ہلکی سی شرکت بھی اس کا جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے کچھ یہ کہ ایک ایک بندے نے اور ان فوجی جرنیلوں میں سے اور ان اعلیٰ افسران میں سے ایک ایک بندے نے اپنے کندھے پہ ہزاروں یا لاکھوں لوگوں کے قتل کے سوالات جو ہیں اس کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے تو کیسے وہاں پورے پورے ان مجموں کا کیسے سامنا کیا جائے گا اور پھر اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب وہ محض محض معاہد اور محض اللہ کا نام لینے والے لوگ نہ ہوں بلکہ ان میں علماء شامل ہوں بلکہ ان کے اندر مجاہدین شامل ہوں ساری دنیا سے کو چھوڑ کے اپنی بھستی بستی, بستی دنیاؤں کو لات مار کے اللہ کے دین کے خاطر ہجرت کر کے آنے والوں کے خون اس کے اندر شامل ہوں جب وہ لوگ اللہ کے پاس کھڑے ہو کے سوال کریں گے اور جب شیخ اسامہ سے لے کے رحمت اللہ علیہ ان سے پیچھے تک جتنی قیادتیں شہید ہوئی ہیں اور مجاہدین کی جو امریکہ کے خلاف جہاد میں مصروف تھیں اور جو امت کی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہی تھیں اور اس دین کی سربلندی کے لیے جب وہ سارے کھڑے ہو کے سوال کریں گے تو یہ سوال کسی سے تو پوچھا جانا نا اس حکومت سے اس ملک کے ارباب اقتدار میں سے اور ان کی معاونت کرنے والوں میں سے بہت سے لوگوں سے یہ سوال پوچھا جانا ہے وہ سب کیا جواب دیں گے ان کے سوچنے کا مقام ہے تو ابھی بھی وقت ہے کہ انسان توبہ کرے اور اگر سو بندوں کا قاتل جو ہے وہ توبہ کرتا ہے اور اللہ کے رحمت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں مشرط کہ سچی توبہ ہو رجوع اعتراف ہو غلطی کا رجوع ہو ان ساری چیزوں سے اور جن جن چیزوں کا جن جن کا حق ان کو واپس لوٹانے کا موقع ہے اور جن جن چیزوں کو درست کرنے کا موقع ہے ان کو درست کیا جائے تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں وہ میں اور آپ اور میں سے کوئی بھی بند نہیں کر سکتا اس دروازے کو لیکن توبہ کیے بغیر اتنا بھاری جرم لے کے کوئی اللہ کے پاس چلا جائے تو یہ واحد جرم ہے شرک کے علاوہ جس کے لیے قرآن نے یہ اس, یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اس کی سزا ہمیشگی کی جہنم ہے گو کہ علماء کا اتفاق ہے اس مسئلے کے نیلیہ صلی اللہ علیہ الجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ شرک کے علاوہ کوئی اور گناہ نہیں ہے جس کو ہمیشہ کے لیے جس کے نتیجے میں انسان جہنم میں جائے گا لیکن قتل کی سزا کے طور پہ اتنی دیر جہنم میں رہنا پڑے گا کہ گویا وہ ہمیشہ کی زندگی اس نے وہاں گزاری ہو تو اتنی سخت سزا ہے یعنی پانچ جو اللہ تعالی نے قتلِ ناحق کرنے والے کو جو وعیدیں سنائیں یک المن متعمدن فجزا او جہنم جس نے جان بوجھ کے مومن کو قتل کیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے خالدن فیحہ ہمیشہ اس میں رہے گا وہ غد اب اور اللہ اس کے اوپر غزرناک ہوں گے وہ لا ہُو اور اللہ کی اس پہ پڑے گی وعد الہ جہنم وساط مسیر اور اللہ نے اس کے لیے جہنم تیار کی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے تو اتنی سخت سزا جس کے بارے میں سنائی جا رہی ہو اتنی سخت وعید سنائی جا رہی ہو کیسے انسان اطمینان سے اتنے بڑے جرم کا فیصلہ کر لیتا ہے میں اس قسم کے بے وزن دعوی کی بنیاد پہ کہ ہم نے اپنے ملک کو بچانا تھا اور قومی مفاد اور ملکی مصلیت اس چیز میں تھی قیامت کے دن یہ قومی مفاد اور ملکی مصلیت کی باتیں کسی کام نہیں آئیں گی اللہ کو کھڑے ہو کے اس سوال کا جواب دینا ہوگا کہ صلاح فیمہ قطع نہیں ہے رب اس سے پوچھ اس نے مجھے کس جرم میں قتل کیا تو, تو یہ تو ان مجرموں کا, کا معاملہ ہے اور اسی طرح جو لوگ اللہ کے رستے میں جہاد کے کرنے کے لیے نکلتے ہیں ان کو بھی ہر لمحے اور بھی زیادہ لرزاں و ترسا رہنا چاہیے کہ ان کے جہاد کے دوران ان کے ہاتھ سے ایک بھی ناحق حق قطرہ خون نہ بہے اس لیے کہ یہ ایسا جرم ہے ایسا جرم ہے کہ پھر ہو جائے تو پچھتانے کے سوا کچھ باقی نہیں بچتا ہے کیونکہ حدیث میں اس طرح آتا ہے کہ یہ ایسا جرم ہے کہ لا مخرج من او کا انف جس نے ایک دفعہ اس میں اپنے آپ کو گرا دیا پھر اس کے بعد اس نکلنے کی آسان رستہ کوئی باقی نہیں بچتا ہے تو یہ ایسا جرم ہے کہ قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اولماء یقدہ بین اناس قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ ہوگا لوگوں کے درمیان وہ ادما وہ خون کا معاملہ ہے تو خون کے فیصلے سب سے پہلے کیے جائیں گے تو اس جرم سے انسان اپنے آپ کو جتنا دور رکھ سکتا ہے اور جتنا احتیاط کے ساتھ اس رستے پہ چل سکتا ہے چلے اور کسی انتقام کا جذبہ اور کسی قسم کا دشمن کی طرف سے ظلم اور تشدد اور کسی قسم کی اشتعال دلانے کی ان کی حرکتیں ہمیں اس بات پہ مجبور نہ کریں کہ ہم شریعت کی مقرر کردہ حدوں کو پار کرنے والے یا بالکل ان حدوں کے قریب قریب گھومنے والے بن جائیں کیونکہ جو جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو بالکل سرحدوں پہ گھومتا ہے حرام کی تو وہ قریب ہے کہ وہ حرام کے اندر گر جائے تو اپنے آپ کو مشکوک خون سے بھی دور رکھنا چاہیے اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہمارا ہر فعل اہل ایمان کے دلوں کی ٹھنڈک اور راحت کا باعث ہو ان کی تکلیف کا باعث نہ ہو ہمارے بس میں ہو تو ہم کوئی ایسا کام بھی نہ کریں یہ تو مجبور ہیں ہم اس حالت میں کہ دشمن نے اپنے بہت سے مراکز عین اہل ایمان کے بیچ بنائے ہوئے ہیں لیکن دل کی کیفیت بہرحال یہی ہونی چاہیے اور احتیاط بھی اسی درجے کی ہونی چاہیے کہ ہمارے بس میں ہو تو ہم اہل ایمان کو صرف آواز جو دھماکے کی جاتی ہے اس سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ بھی نہ پہنچائیں لیکن اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اس دائرے میں رہتے رہتے جہاں تک شریعت نے گنجائش دی ہے اور جو احکامات شریعت نے مقرر کیے ہیں بس اس دائرے کے اندر رہ کر ہم نے اپنا سفر طے کرنا ہے اور اپنے آپ کو جتنا دور رکھ سکے انسان ان امور سے جتنا زیادہ جو ہے وہ ناجائز قتل سے اور ناجائز کسی کا مال ہتھیانے سے کسی پہ کو ناجائز اغوا کرنے سے ایسے سارے امور سے انسان جتنا دور رہ سکے اور سلامتی کے ساتھ ہی جہاد کا سفر طے کر سکے اتنا ہی اچھا ہے تو یہ حرام ہے حرام اور بالخصوص جنہوں نے شریعت کا نام لیا ہو شریعت کا جھنڈا لے کر اٹھے ہوں شریعت یا شہادت جن کا نعرہ ہو ان پہ تو بدل جائے والا یہ چیز لازم آتی ہے کہ وہ ہر اہل ایمان کے لیے ان کا دل بھی نرم ہو ان کے اعمال بھی ان کے حفاظت کا اور ان کی سلامتی کا باعث بنتے ہوں چاہے اس کے اندر گناہ ہوں چاہے وہ اور اختہ کے اندر مبتلا ہو چاہے وہ ایک فاص سے کوفاجر فاجر مسلمان ہو لیکن ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ ان کے لیے کسی اذیت کا باعث نہ بنتے ہوں بلکہ ان کو دین کے قریب لانے کا ہی اور اسلام کی اور جہاد کی محبت ان کے سینوں میں اتارنے کا ہی ذریعہ بنتے ہوں تو یہ پیارے بھائیوں ایک اثر ہے جو لا الہ الا اللہ کا اس دنیا میں مرتب ہوتا ہے کہ یہ بس حد ہے جو اس پہ قائم ہے اس کے جان و مال میرے جان و مال کی طرح ہیں اور نہ اپنی جان بچانے کے لیے اس کے جان و مال لیا جا سکتا ہے نہ کسی اور غیر شری دلیل کے ذریعے سے ہم ان کے جو جان و مال کو مبا کر سکتے ہیں اسی حدیث کا ایک اور بھی پہلو ہے اور وہ خود یہ جو دونوں پہلو ہیں کلمے کے اس کے اوپر بات کرنا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ان اللہ تعالیٰ اگلی نشیث کے اندر اس کے اوپر بات کریں گے سہانا اللہ دیکھے اور نشد اللہ